وقال أبو حنيفة رحمه الله لا أحجر في الدين على المفلس وإذا وجبت الديون على رجل مفلس وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه وإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه في دينه کتاب الحجر ہم نے شروع کی تھی بھائی حجر کس کو کہتے ہیں پابندی کو بھائی ممان آج اور اس کے اسباب کتنے بیان ہوئے تھے تین اسباب تھے بھائی سبب اول فگر ہے ثانی ثانیت بئی اور ثالث جنون بھائی بچہ غلام اور مجنون بئی یہ محجور ہیں ان پر پابندی ہے شران یہ تصرفات بعض تصرفات نہیں کر سکتے بھائی تو آج بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی ایک شخص ہے ایسا شخص جس پر دیون واجب ہیں بھائی اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں اور پیسے دینے ہیں اور یہ مفلس ہو گیا بھائی پیسے ختم اس کے پاس بالکل اس کا مال سارا ختم اب اس کے قرض خات اس کے جو مخرو یہ اس کے جو قرض خاں ہیں وہ آتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں پیسے دو پیسے دو کہ وہ پیسے ہیں ہی نہیں بےچارا کہاں سے دے چنانچے تنگ آ کر وہ قاضی کے پاس چلے گئے بھائی قاضی صاحب یہ شخص ہمارے پیسے نہیں ادا کر رہا اتنا عرصہ گزر گیا ہے تو اب قاضی صاحب اس کو جیل میں ڈالیں یا قاضی صاحب اس کو اس پر پابندی لگا دیں اس پر حجر لگا دیں تاکہ یہ آگے تصرفات نہ کر سکے بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے وہ کرفا م... قاضی کے پاس گئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ اس مفلس پر کیا لگا دی جائے پابندی لگا دی جائے پابندی لگا دی جائے بھائی تاکہ یہ آگے مزید تصرفات نہ کرے اور آگے بیع و اوشیرہ کرے گا اس پہ اور مال واجب ہوتا جائے گا بھائی تو ہمارا ہی نہیں ادا ہو رہا اور بھی اس پر مال بڑھتا گیا تو ہمارے مال کی ادائیگی تو اور مشکل ہو جائے گی تو لہٰذا اس پر پابندی لگا دیں تو کیا قاضی اس پر پابندی لگائے گا یا نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے نہیں بھائی میں یہ فتوا نہیں دے سکتا کہ قاضی اس پر کیا کر دے پابندی لگا دے ہاں جیل میں ڈال دے قاضی اس کو تو وہ انہوں نے جیل میں ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے خطفاہوں نے تو اس کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن اگر پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ تو کہتے ہیں وکال ابو حنیفترحم اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں لا احجور فی الدین علی میں پابندی نہیں لگاتا مفلس پر دین کے اندر مفلس آدمی پر میں دین میں پابندی نہیں لگاتا یعنی اس کا میں فتوا نہیں دیتا بھائی اراوہ جبات الا را ظلم مفلسن کہتے ہیں امام صاحب فرمارے جب واجب ہو جائیں بہت سے قرضے الارا مفلسن ایک مفلس آدمی پر ولبہ را ہو اور مطالبہ کرتے ہیں طلب کرتے ہیں اس کے جو قرض خواہ ہیں یہ آدمی جو مقروض ہے اور مفلس ہے اس کے قرض خواہ جو ہیں یہ مطلب کرتے ہیں ہب سہو اس کا اس, کو اس کی قید کو کیسے کیا کیا جائے قید کیا جائے علیہ اور کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اس پر پابندی لگانے کا امام صاحب فرماتے ہیں لم احجر ہی میں اس پر پابندی نہیں لگا سکتا پابندی نہیں لگا یعنی اس کا فسوا نہیں دے سکتا مراد یہ ہے بھائی ان کا نہ لہ مال علم تصرفی حاکم اور اگر اس کا کوئی مال ہے تو اس میں حاکم یا قاضی کوئی تصرف نہیں کر سکتا بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی یہ آدمی آیا کہتا ہے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے میں کہاں سے قرضہ ادا کروں بھائی لیکن بھائی گھر کا سامان چیزیں وغیرہ تو ہیں تو کیا قاضی ان چیزوں کو بیچ کر قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں کہ اس کے گھر کے سامان کو بھی قاضی نہیں چھیڑ سکتا ہاں جو اس کے اوپر قرضہ ہے اسی قرضے کی جنس میں سے جو چیز اس کے پاس ہے تو اس کے ذریعے قاضی ادائیگی کر دے گا مثلا اس کے اوپر قرضہ ہے روپے بھائی اور اس کے پاس مال نکل آیا کس قسم کا وہ بھی روپے ہے تو قاضی اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے قاضی اس کی طرف سے کیا کر دے گا قبضہ کو ادائیگی کر دے گا کیونکہ اس پر قرضہ بھی روپے ہے اور نکلے بھی اس کے پاس کیا ہے روپے یا اس کے اوپر قرضہ بھی دراہیم ہے اور اس کے پاس نکلے بھی کیا دراہیم وہ قاضی اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں قاضی اس میں تصرف کرے گا اور اس ادا کر دے گا بھائی یا کے اوپر قرضہ بھی دینار ہے اور اس کے پاس نکل کیا آئے دینار نکل آئے تو قاضی بغیر پوچھے لے گا اور مکرو قاہوں کے حوالے کر دے گا بھائی یا اگر جنس اس کے اوپر قرضہ جو ہے مطلب جن سے سمن میں سے ہے اور اس کے پاس بھی جن سے سمن میں سے کوئی جنس موجود ہے جو قرضے کے مخالف ہے مثلا قرضہ ہے اس پر روپے اور اس کے پاس نکل آئے ڈالر بھائی وہ بھی سمن ہے یہ بھی سمن ہے قاضی کیا کرے گا ان ڈالروں کو بیچ کر ان کے بدلے روپے لے لے گا اور پھر ان روپوں کے ذریعے کیا کر دے گا قرض کو پیسے دے دے گا پیسے دے دے گا تو دیکھو یہاں جینس الگ الگ ہے اور اوپر امام صاحب نے فرمایا تھا کہ قاضی اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا یہ بھی مال ہے لیکن چونکہ یہ دونوں جن سے سمن سے ہیں بھائی آپ جانتے ہیں کرنسی کس میں سے ہے جن سے سمن میں سے ہے اسی طرح سونا چاندی درہم دینار یہ بھی کس میں سے ہیں جن سے سمن میں سے ہیں تو یہاں اگرچہ اس وقت بظاہر مخالفت ہے لیکن سمنیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتحاد بھی ہے تو لہذا اب تصرف کر سکتا ہے یا اس کے اوپر مولانا قرضہ کیا تھا دراہین تھے اور نکلے کیا اس کے پاس دینار نکل آئے بھائی تو قاضی دینار لے گا اس کے اور دیناروں کو بیچ کر ان کو بدلوا لے گا کس سے درہموں سے اور قرضہ بھی درہم تھے تو اب ان درہموں کے ذریعے وہ قرضہ ادا کر دے گا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی ہاں اس کے علاوہ اس کے گھر کا سامان ہے اس کی سواری کی گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے گھوڑا ہے جانور ہیں یا اس کی تجارت کا مال ہے بھائی دکان میں چیزیں وغیرہ پڑی ہیں ان میں قاضی تصرف نہیں کر سکتا بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس یہاں پر بھی جب قرضہ ہے دراہیم اور نکلے کیا دینار تو یہاں بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم نے کس چیز کا اعتبار کیا سمن ہونے کا اعتبار کیا وہ بھی سمن یہ بھی سمن لہٰذا اس میں یہاں گنجائش نکال دی بھائی لیکن سامان قاضی اس کا اٹھا کر خود بیچے اور پھر اس کے ذریعے پیسے ملے اور پھر ان سے کیا کر دے قرضے کو ادا نہیں قاضی کو یہ اجازت نہیں کہ کسی کے مال میں کیا کر لے تصرف کرے بھائی یہ معنی ہے بھائی اس کال کا وہ انکانم لہو مال لمیہ تصرفی ہل حاکم اور اگر اس کے پاس کچھ مال ہے تو اس میں تصرف نہیں کرے گا حاکم میں نے بتلایا کون سا مال مراد ہے اس میں مال کا سامان ہے گھر ہے کوٹھی ہے گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے اور مال تجارت ہے اس کے پاس تجارت کے لیے کچھ مال رکھا ہوا ہے ان میں تصرف نہیں کر سکتا بھائی تو ان میں حاکم تو نہیں کر سکتا ولیکن یہ بھی لیکن اسے جیل میں ڈال دے گا ہمیشہ کے لیے حتا یہ بھی فی دینی نہیں یہاں تک کہ اس کو بیچے اپنے دین کے اندر قاضی اس کو تصرف نہیں کر سکتا اس کے مال میں اور اس پر پابندی بھی نہیں لگائی جا سکتی امام صاحب فرما رہے ہیں قاضی بھی اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں بھائی اس کو جیل میں ڈال دے قاضی اور چونکہ اس کا سامان ہے اس کے پاس آپ کو پتہ ہے اس کا گھر بھی ہے اس کی گاڑی وغیرہ بھی ہے اس کی کیا ہے اور مال تجارت بھی اس کے پاس ہے تو مال تو اس کے پاس ہے ہاں اسی جینس کا نہیں ہے تو قاضی کہتے ہیں جیل میں ڈال دے گا اور اس وقت تک جیل میں رکھے گا بھائی چاہے سال تک نہیں دیتا چاہے دو سال تک جب تک کہ وہ اپنے اس مال کو بیچ کر کیا کرے قرضہ ادا نہ کرے بھائی کیونکہ یہ ظلم کر رہا ہے بھائی یہ ظلم ہے کہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور دوسروں کا مال دبا رکھا ہے ادا نہیں کرتا بھائی لہذا جب تک یہ اپنے اس گاڑی کو بیچ کر اپنے گھر کو بیچ کر اپنی سواریوں کو بیچ کر یا اپنے سامان تجارت کو بیچ کر جب تک قرضہ ادا نہیں کرتا اس وقت تک قاضی اسے جیل سے نہیں نکالے گا جیل میں ڈال دے گا ولا بس ابدن لیکن اسے قید کر دے گا ہمیشہ کے لیے حتٰ ابھی آہوفی دینی یہاں تک کہ وہ اس سامان کو بیچے اس مال کو بیچے اپنے دین کے اندر وہ انکان لو دراہم و دین ہو دراہم قزا القاضی ہی اور اگر اس کے پاس دراہم تھے اور اس کا دین بھی دراہم تھے دین بھی کیا ہے دراہم اور اس کے پاس مال بھی کون سا ہے دراہم القاضی تو ادا کر دے گا اس کو قاضی بغیر امری ہی اس کے حکم کے بغیر ہی اس کے کہے بغیر ہی کیا کر دے گا ادا کرے گا بھائی وہ انکان دین دراہیم دنا نیر اور اگر اس کا دین تو دراہم ہے لیکن اس کے پاس کیا ہے دینار ہیں ہے اولا جدیزالی کا یا اس کے برعکس ہے بھائی پاس کیا تھا مثلا پہلی صورت قرضہ ہے دراہم اور اس کے پاس کیا ہیں دینار تو ان میں قاضی تصرف کر سکتا ہے کیونکہ یہ بھی جن سے سمن کے قبیل سے ہیں دینار کو بیچے اس کے بدلے دراہیم لے لے اور ان دراہیم کے ذریعے پھر کیا کر دے اس کے دین کو ادا کر دے اور اس کا برعکس ہو کہ قرضہ دینار ہیں اور اس کے پاس دراہیم ہے تو قاضی وہ دراہیم بیچ کر دینار لے لے اور ان دیناروں کے ذریعے کیا کر دے اس کا دینار جو ہے قرضے کے ہیں وہ ادا کر دے یہ تو امام صاحب فرماتے ہیں صاحب فرماتے ہیں کہ مقروض مفلس جو ہے مقروض ہے مفلس اس پر اگر وہ قرضہ مطالبہ کریں پابندی لگانے کا کہ یہ ٹال مٹول کر رہا ہے پیسے نہیں دے رہا مفلس ہے بھائی تو قاضی اس پر پابندی لگا دے گا بھائی اس کو ابشرا کی اجازت نہیں ہوگی وقال ابو یوسف محمد غرماجر اور صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب طلب کریں غرماء یاد رکھیے جمع ہے غریم کی غریم کی کرفہ بھائی جب تا مطالبہ کریں قرض خواہ مفلس کے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں الحجر علیہ، اس پر پابندی لگانے کا حضر القاضی علیہ تو قاضی کیا کرے گا اس پر پابندی, پابندی, پابندی, پابندی, پابندی, پابندی, پابندی لگا دے گا ومنعه من ال والتصرف والاقرار اور اس کو بیع سے روک دے گا اور تصرف سے روک دے گا اور اقرار سے روک دے گا بھائی اقرار جانتے یا نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک آدمی ہے آزاد آ کے بالک کسی کے لیے کیا کر لیتا ہے پیسوں کا اقرار کرتا ہے میں نے آپ کے ایک لاکھ روپے دینے ہیں بس مولانا آپ اس پر پیسے ضروری ہو گئے دینے پڑیں گے پیسے کیا ہو گئے یعنی اب وہ دوسرا شخص اسے قاضی کے پاس لے جا سکتا ہے بھائی اور کہے کہ قاضی صاحب اس نے خود لوگوں کے سامنے قرار کیا تھا یہ یہ گواہ ہیں تو قاضی اب کہے گا لاؤ بھائی آپ نے خود اپنے منہ سے قرار کیا تھا اب اس کے ایک لاکھ روپے ادا کرو بھائی یہ تو منع کرے گا اس کو قاضی کی پابندی لگا دی بے سے بھی روک دیا اور تصرف سے بھی روک دیا اور اقرار سے بھی اب کسی کے لیے اقرار کرے تو وہ صحیح نہیں بھائی کیوں روکا کہتے ہیں خطالا ذور تاکہ نقصان نہ ہو کر خا کو بھائی کروں کو نقصان کسفاہوں کو نقصان نہ ہو بھائی بھائی بیگ کے نیچے بین ستور کچھ لکھا ہوا ہے بھائی آپ کی کتابوں میں ہے کہتے ہیں بیع سے روکے گا یعنی اذا کان ابھی اقل من سمنس جبکہ وہ کسی چیز کو سمان مثل سے کم میں بیچتا ہو کیا کرے <تصفح> یعنی اس جیسی چیزوں کی جو قیمت ہوتی ہے اس سے کم میں کوئی چیز بیچتا ہے اس سے روکے گا اگر سامان مثل میں بیچتا ہے پھر نہیں روکے گا مثلا جس وہ شخص جس پر قاضی نے پابندی لگائی ہے مفلس وہ اپنی کوئی چیز اٹھا کر کسی کو بیچتا ہے بھائی بیچتا ہے مثلا سائیکل ہے اس کو وہ اپنی سائیکل کو بیچتا ہے اور اس جیسی سائیکل مثلا پندرہ سو میں آتی ہے اس کی قیمت پندرہ سو ہوتی ہے اور وہ بھی پندرہ سو میں بیچتا ہے تو اس سے قاضی نہیں روک سکتا اس سے قاضی نہیں روک سکتا لیکن اگر اس سے کم میں بیچتے ہے مثلا یہ سائیکل اب وہ بیچ رہے گیارہ سو یا ہزار روپے کی تو اب قاضی اس پر پابندی اس طرح نہیں بیچ سکتا بھائی کیونکہ یہ دراصل کس کا نقصان ہو رہا ہے قرضوں کا نقصان ہو رہا ہے بھائی اس کے پاس مال پورا پورا آئے گا ہم ان کروں کے کیا کریں گے قرضے کی ادائیگی کریں گے لیکن یہ اگر سستا بیچ رہا ہے تو گویا انہی کا نقصان کر رہا ہے لہذا سستا بیچنے کی نقصان جس میں ہو وہ صورت اس صورت کی اس سے اجازت نہیں ہو اور یہ قرار بھی نہیں سے کیوں نہیں اس لیے کہ مثلا اب اس پر پہلے سے قرضے ہیں تو اب یہ زید کے لیے بھی کرار کرتا ہے زید بھائی میں نے آپ کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اب زید بھی اگر ہم اقرار کو صحیح قرار دیں تو زید بھیرما میں سے شامل ارما میں آ یا نہیں آ تو بھائی ان بیچاروں کے پہلی پانچ لاکھ روپئے پھنسے ہوئے تھے اب ایک لاکھ اور بڑھ گیا کتنے ہو گئے چھ لاکھ تو اب ان کے حق وصولی اور مشکل ہو گئی بھائی اب تو جو پیسے آنے تھے پہلے پانچ آدمی میں تقسیم ہونے تھے اب کتنے میں تقسیم ہوں گے <تصفح> میں تو تھوڑا تھوڑا حصہ ملے گا تو ان کا نقصان ہوتا ہے لہذا کسی کے لیے اس دوران اقرار کرتا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں بھائی ہاں یہ معنی دیں گے کہ موتبر نہ ہو بھائی کہ بالکل یہ اقرار بالکل لغو ہے نہیں ہم اس کا اعتبار کریں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد کب جب یہ باقیوں کا قرضہ ادا کر دے جب یہ جو پانچ لاکھ روپے جن کی اس نے دینے تھے جب یہ سارے پیسے ادا ہو جائیں گے اب وہ اقرار آ گیا بھائی آپ نے خود کیا کہا تھا کہ زید میں نے آپ کے کتنے دینے ہیں ایک لاکھ اب وہ آپ کو دینے پڑیں گے بھائی تو اب باقیوں کا نقصان نہیں ان کے پیسے تو ادا کر دیے پورے ہو گئے صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے من الب تصرقرا اور منع کرے گا اس کو بیسے اور تصرخ سے اور اقرار سے تاکہ نقصان نہ ہو گوراما کا وا الْمُفْلِسُ ان تنا مفلس فرمارے اور بیچے کا قاضی اس کے مال کو اگر یہ باز رہتا مفلس باز رہتا ہے اس کے بیچنے سے اگر مفلس ہے کے سے بھئی کاضی پر قرضے اور اس کے قرضہ قاضی کے پاس آگے کی ٹال مٹول کر رہے ہمارے پیسے ہی نہیں ادا کر رہا تو امام صاحب نے فرمایا تھا پابندی نہیں لگائیں گے ہاں جیل میں ڈالیں گے صاحب فرماتے ہیں قاضی کیا کر دے پابندی بھی لگا سکتا ہے بھائی تو پابندی لگا سکتا ہے اس پر اور امام صاحب نے فرمایا تھا کہ قاضی اس کے مال کو نہیں چھیڑ سکتا کہ او خود اٹھا کر قاضی بیچے اور کیا کرے اس کے دین کو ادا کر ہاں اگر دراہی میں اسی کی جنس میں سے ہے یا جن سے میں سے کوئی چیز ہے ان کو قاضی بیچ کر کیا کر سکتا ہے اس کے قرضے کی ادائیگی باقی اس کا گھر گاڑی ہے کوٹھی ہے اور سواری کی چیزیں ہیں مال تجارت ہیں ان میں قاضی تصارف نہیں کر سکتا صاحبین فرماتے ہیں نہیں اس میں بھی کیا کر سکتا ہے قاضی تصارف کر سکتا ہے تو قاضی کیا کرے اس کے سامان وغیرہ کو بیچے بھائی اور اس کے ذریعے پیسے ہو جاتے ہیں پورے تو ٹھیک اگر وہ بھی نہیں پورے ہوتے تو پھر اس کی زمین وغیرہ جائیداد ہے گھر ہے ان کو بھی بیچا جائے تو بیچے گا قاضی اور دین کو ادا کرے گا بھائی سمجھ میں ہے تو اس کے سارے مال کو بھائی پہلے غیر منقولی چیزیں بیچتے قاضی اس آہ... نہیں پہلے منقولی بیچے گا کس کو بیچے گا اس کے بعد غیر منقولی جو کوٹھی ہے زمین ہے جائیداد ہے کھیت ہیں باغ ہیں ان کو بعد میں بیچے گا پہلے کس کو بیچے گا منقولی چیزوں کو پہلے بیچ گا اور غیر منقولی کو اس کے بعد بیچے گا جب کہ منقولی سے دین پوری طرح ادا نہ ہو تو ساری چیزیں بیچ دے گا تاکہ صرف اس کے جسم پر ایک جوڑا رہنے دے بس یا دو جوڑے رہنے دے بھائی سمجھ میں آیا تو یہ تھوڑی سی چیز چھوڑے گا باقی ہر چیز بیچ کر دین ادا کیا جائے گا تو یہ مانا بابا مالہ نال مفلس ممبیائی ہی اور بیچے گا قاضی اس کے مال کو اگر رکا رہا مفلس اس کے بیچنے سے وقت بَيْنَ ہو بے اور تقسیم کرے گا اس کو وہ جو چیز بیچی ہے اس کے سمن کو کیا کر دے گا تقسیم کر دے گا بَيْنَ نہ ہی اس کے قرفاہوں کے درمیان بل ان کے حصوں کے بقادر یعنی جس کا جتنا دین ہے اس کے بقادر اس کو دے دے گا یہ نہیں کہ مثلاً اس کی کوئی چیز ایک لاکھ روپے میں بیچی اور پانچ کتنے قربا ہیں مطلب چار کرسپاں ہیں اس کے چار کرسپا ہیں تو یہ نہیں ایک لاکھ میں چیز بیچی پچیس ہزار ایک کو دے دے پچیس ہزار دوسرے کو پچیس تیسرے کو پچیس چوتھے کو بلکہ نہیں ہر ایک کا جتنا دین ہے اس کے حصہ جتنا بنتا ہے وہ دیا جائے گا جس کا حصہ دین زیادہ ہے اس کو حصہ بھی زیادہ ملے گا جس کا دین تھوڑا ہے اس کو حصہ بھی تھوڑا ملے گا مثلاً دیکھو کرتا ہوں میں سے ایک کا اس نے دینا تھا ایک لاکھ ایک کا دینا تھا دو لاکھ ایک کا دینا تھا تین لاکھ ایک کا دینا تھا چار لاکھ تو چار ہیں ایک کا کتنا دینا ہے ایک لاکھ دوسرے کا دو لاکھ تیسرے کا تین لاکھ چوتھے کا چار لاکھ یہ کل کتنے ہوئے کل دس لاکھ ہو گئے کتنے تو اس پر کل دس لاکھ قرضہ ہے اب اس کی گاڑی قاضی نے بیچ دی وہ بکی مثلا ایک لاکھ کی ایک لاکھ کی تو دس لاکھ ہیں تو ہر لاکھ کے بدلے میں اس, اه, اس میں سے کتنے بنیں گے بھائی دس لاکھ قرضے کے ایک طرف ہے اور مال ہے صرف ایک لاکھ تو یہ دس لاکھ میں سے دس لاکھ پر تقسیم کریں بھائی ایک لاکھ کو ہر لاکھ کے بدلے کتنے بن رہے ہیں دس ہزار تو دیکھا جس پر جس کا ایک لاکھ دین تھا اس کو دس ہزار دے دے گا جس کا دو تھا اس کو بیس ہزار دگنا ہر لاکھ پہ دس ہزار دے رہے ہیں جس کا تیس ہے اس کو تیس ہزار جس کا چار لاکھ ہے اس کو چالیس ہے, ہے, جار جار جار ہے جار تو ہر ایک جار کو اس کے حصے کے بقدر کیا کر دیا جائے گا وہ سمن جار جار جار میں سے دے دیے جائیں گے فَإِنْ فَا أَقَرَّ فِي حَالِ الْحِجْرِ مال مَالٍ لَّذِمَهُ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَائِ دُّيُون اگر اس نے اقرار کیا پابندی کی حالت میں کس چیز کا اقرار کیا کہتے ہیں مال کا بھائی کس کا اس نے اقرار کیا پابندی میں کسی مال کا لازمہ ہو تو یہ مال بھی اس پر لازم ہوگا لازمہ ہوں تو یہ مال بھی اس پر لازم ہوگا لیکن کب باد دیون ان قرضوں کو ادا کرنے کے بعد فی الحال نہیں بھائی فی اس نے جو دس لاکھ دینے ہیں وہی وہ ہوں گے اس پر اور اس نے زید کے لیے بھی ایک لاکھ کا اقرار کر لیا تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر گیارہ لاکھ دین ہو گیا دین کتنا ہے اتنا ہی ہاں اس ایک لاکھ کا اعتبار کب کریں گے یہ کب واجب ہوگا جب یہ والے دس لاکھ ادا ہو جائیں گے پھر وہ ایک لاکھ اس پر واجب ہو جائے گا یہ معنی تو لزمہو ذالکہ تو یہ اقرار کا مال کا جو ہے جس کا اقرار کیا ہے تو لازم ہوگا بعد قضائد دیون ان قرضوں کو ادا کرنے کے بعد وَيُنْفِقُ عَلَى الْمُفْلِسِ مِمْ مَالِهِ وَعَلَى زَوْجَتِهِ وَأُولَادِهِ الصِّغَارِ وَدَوِ الْأَرْحَامِ اور خرچ کرے گا قاضی مفلس پر کیا کرے گا مفلس پر خرچ کرے گا ہی اسی کے مال میں سے بھائی قاضی نے تو پابندی لگا دی ہے اس پر کیا کیا ہے ممدید پابندی, ممدید پابندی لگا دی ہے اور قرضوں کی ادائیگی کر رہا ہے اس کے مال اس کے مال کو بیچ کر تو اسی کے مال میں سے اس پر بھی خرچ کیا جائے گا اس کا کھانا پینا ہوگا یا نہیں بھائی زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا تو ضروری ہے تو کھانے پینے کا خرچہ جو ضرورت ضروریات ہیں وہ اس کہ اسی کے مال میں سے اس پر خرچ کرے گا وہ اعلیٰ ہی اور اس کی بیوی پر بھی اسی کے مال میں سے وہ اولاد ہی اور اس کے چھوٹے بچے جو ہیں نابالغ ان پر بھی خرچ کرے گا وہ زویل ارحام اور اس کے جو قریبی رشتے دار ہیں ان پر بھی جو قریبی رشتے دار ہیں غریب ہیں نہایت اور جن کا خرچہ ان پر تھا قاضی بھی کیا کرے گا ان پر اس کے مال میں سے خرچ کرتا رہے بھائی یہ تو وہ صورت تھی کہ جب جو مقروض تھا اس کے پاس اور سامان مال وغیرہ تھا اور سامان مال وغیرہ تھا ہاں روپے نہیں تھے دراہم نہیں تھے دینار نہیں تھے ٹال مٹول کر رہا تھا ایک وہ شخص ہے جو تنگ دست ہے جس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں تقریبا اس کا کیا کیا جائے گا اس کے قبضے قاضی صاحب یہ ہمارے پیسے ادا نہیں کر رہا اس کو جیل میں ڈالا جائے تو کیا قاضی اس کو جیل میں ڈالے گا اور کس کس صورت میں جیل میں ڈالے گا اور کن صورتوں میں جیل میں نہیں ڈالے گا بھائی کس کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے مفلس ہے اور بظاہر اس کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں <تصفح> اچھا, اچھا. <تصفح> تو کہتے ہیں پھر یاد رکھو کہ اس صورت میں دو قسم کے دین ایسے ہیں ان کی س... وہ ہوں تو قاضی اس کو جیل میں ڈالے گا ان کے علاوہ کوئی ہو تو پھر جیل میں نہیں ڈالے گا مفلس ہے مال نے وہ بھی کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا قاضی اس کو جیل میں ڈالے گا کس کس دین میں اور کس دین میں جیل میں نہیں ڈالے گا کہتے ہیں دو قسم کے دین ہیں ان میں تو جیل میں ڈالے گا ان کے علاوہ کوئی دین ہے اس پر تو ان میں جیل میں ان کے بدلے جیل میں نہیں ڈالے گا بھائی کون کون سے ہیں بھئی؟ کہتے ہیں ایک تو وہ دین ہے ایک تو وہ دین ہے جو اس پر ایسے مال کی وجہ سے واجب ہوا جس پر اس نے قبضہ کیا تھا جو اس کے ہاتھ میں آیا تھا کون سا دین ایک تو وہ دین ہے جو اس پر کسی مال کے بدلے میں آیا ہے ایسا مال جو اس کے ہاتھ میں آیا اس نے کوئی چیز لی ہے بدلے میں اس پر دین آیا اس پر دین آیا مطلب کوئی چیز خریدتا ہے کیا کرتا ہے کوئی چیز اس نے خریدی تو وہ چیز اس کو مل گئی تو جب چیز خریدی ہے تو اس کو سمن دینے پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے اس پر سمن اس پر دین ہے اور یہ دین کس وجہ سے آیا اس پر وہ جو چیز خریدی تھی وہ مال تھا یا غیر مال تھا مال تھا کیونکہ بے کیسی کس کو تھے مبادلہ ات المال مان بے تھی بھائی تو اس پر مثلا اس نے گاڑی خریدی ہے اور گاڑی کی وجہ سے اس پر ایک لاکھ روپیہ دین آ گیا تو دیکھو یہ جو دین ہے یہ اس پر واجب ہوا ایسے مال کے بدلے میں جس پر اس نے کیا کیا تھا قبضہ کیا تھا کیا, کیا, کیا ہے یہ ایک لاکھ اس پر کس کی وجہ سے واجب ہوا گاڑی کی وجہ سے تو گاڑی بھی مال ہے تو ایسے مال کی وجہ سے جس پر اس نے کیا کیا قبضہ کیا ہے تو جب بھی ایسا دین ہو قاضی اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے جب بھی ایسا دین ہو تو قاضی اس کو کیا کر سکتا ہے جیل میں ڈال سکتا ہے کیونکہ یہ جو اس پر ایک لاکھ روپیہ ہیں اس پر ایک لاکھ روپیہ اور وہ قبضا کر مطالبہ کرتا ہے قاضی صاحب اس کو جیل میں ڈالا جائیے میرے پیسے نہیں ادا کر رہا اس نے میرے سے گاڑی خریدی ہے گاڑی وصول کر لی ہے لیکن اب مجھے سامان نہیں دے رہا تو اس صورت میں دیکھو آپ ایک لاکھ آئے یہ ویسی آ گئی یا اس کو بھی اتنا ہی مال حاصل ہوا ہے گاڑی بدلے میں حاصل ہوئی ہے گاڑی اس کو آئی پاس آئی ہے یا نہیں آئی گاڑی آئی تو اس کے پاس بھی گویا مال آ کیا آ گیا جب مال ہے اس کے پاس تو اب اس کو ہم تنگ دست نہیں سمجھیں گے یہ دین اس پر ویسے نہیں آیا بلکہ اس کو بھی بدلے میں کیا ملا تھا آمد. مال ملا تھا تو جب اس کے پاس مال ملا ہے اس کو تو یہ تنگ دست ہے آمد. تنگ دست نہیں تنگ دست نہیں ہم اس کو شمار کریں گے بھائی اس کے پاس گاڑی ہے بھائی گاڑی تو یہ تو اس کے پاس مال ہے اور جب مال ہے تو یہ تنگ دست ہونے کی علامت نہیں بلکہ معلوم ہوا کیا ہے فراق مال والا ہے کچھ کی علامت ہے یہ بھائی کہ اس کے حالات تنگ نہیں ہیں بھائی اس کے پاس مال ہے وہ گاڑی جو اس نے خریدی ہے وہ مال ہے اس کے پاس صورت سمجھ میں آ اسی طرح اگر وہ کیا کر لیتا ہے کسی آقد کی وجہ سے اس نے کوئی دین اپنے اوپر لازم کیا تھا تو اس دین کی وجہ سے بھی قاضی کیا کر سکتا ہے اسے جیل میں جیل میں ڈال سکتا ہے مثلا بھائی اس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح میں آپ جانتے ہیں مہر دینا پڑتا ہے بیوی کا حق ہے تو یہ بھی اس پر دین رہتا ہے ادائیگی اس پر ضروری ہے عورت جب مطالبہ کرے فوراً دینا ضروری اول تو ویسے خود دے دے لیکن اگر وہ مطالبہ نہیں کرتی تو جب تک مطالبہ نہیں کرتی تاخیر تو جائز ہے لیکن جب وہ مطالبہ شروع کر دے میرا مہر مجھے دے دو تو اب کیا کرنا پڑے گا مہر دینا پڑے گا بھائی تو دیکھو یہ مہر اس پر دین ہے کیا ہے اور یہ دین ویسے آیا کہ عقد کی وجہ سے آیا عقد کی وجہ سے آیا بھائی تو لہذا اس دین میں بھی اس کو کیا کیا جائے گا جیل میں ڈالا جا سکتا ہے وجہ یہ کہ یہ باقاعدہ آقد کے ذریعے اپنے اوپر مال کو واجب کر رہا ہے معلوم ہوا یہ تنگ دست تنگ دست کبھی اپنے اوپر مال کو واجب کرتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم اپنے اوپر مہر کو واجب کر رہے ہو آقد کے ذریعے باقاعدہ ایک دین کو اپنے اوپر واجب کر رہے ہو اور دین کو تو اپنے اوپر تنگ دست آدمی نہیں واجب کرتا تو یہ دلیل ہے اس بات کی بھائی لہذا یہ بھی تنگ دست ہونے کی علامت نہیں لہذا اس میں بھی کیا کیا کر سکتا ہے قاضی جیل میں اسے ڈال سکتا ہے اسی طرح اس نے کسی کی ضمانت دی تھی ضمانت دی تھی مثلا زید نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے ایک لاکھ روپیہ بھائی تو یا زید کو مثلا میں نے گاڑی فروخت کی گاڑی فروخت کی اب زید کہتا ہے کہ بھائی پیسے میں ایک ماہ کے بعد دے دوں گا آپ گاڑی مجھے دے دیں میں نے پہ, میں نے کہا نہیں بھائی پہلے کیا کرو سمن حوالے کرو تو گاڑی میں تمہیں دے دوں گا اس نے ایک تیسرے آدمی کو ضمانت کے طور پر پیش کر دیا کہ بھائی میں ایک مہینے بعد پیسے ادا کر دوں گا یہ شخص میری ضمانت دیتا ہے یہ آپ کا جاننے والا ہے قریبی اس شخص نے کیا کیا کہ ہاں میں اس کی ضمانت دیتا ہوں یہ ٹھیک ایک ماہ بعد آپ کے پیسے ادا کر دے گا اگر اس نے ادا نہ کیے تو پیسے میرے ذمہ میں کیا کروں گا میں ضمانت میں ادا کر دوں گا تو یہ زمانت اس شخص نے دے دی بھائی چنانچہ میں نے گاڑی زید کے حوالے کر دی بھائی مہینہ گزر گیا بھائی مہینے کے بعد اب زید ٹال مٹول کر رہا ہے پیسے ہی نہیں دے رہا چنانچہ میں اس زامین کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جاتا ہوں کہ قاضی صاحب اس نے ضمانت دی تھی تو دیکھو اس ضمانت کی وجہ سے اس نے کہا تھا مہینے تک پیسے اس نے نہ دیے تو میں اتائیگی کروں گا اب اس ضمانت کی وجہ سے اس پر دین آ گیا کیا آیا اور یہ دین اس پر ویسے آیا ہے یا اس نے عقد کیا باقاعدہ میرے ساتھ عقد ضمانت باقاعدہ کیا کہ آقدے اور ضابطہ ہم نے پڑا ہے کہ وہ دین جو کسی پر عقد کی وجہ سے واجب ہو اس دین میں قاضی اسے جیل میں ڈال سکتا ہے تو اس صورت میں بھی قاضی کیا کر سکتا ہے اسے جیل میں کیونکہ یہ شخص باقاعدہ عقد کے ذریعے اپنے اوپر مال کو واجب کر رہا ہے اور یہ خوشحالی کی علامت ہے معلوم ہو یہ تنگ دست نہیں ہے تنگ دست ہوتا تو اپنے اوپر مال کو کبھی واجب نہ کرتا تو دیکھیے اب کتاب میں بھائی وہ لِلْمُفْلِسِ لِلْمُفْلِسِ معلوم اور اگر جانا نہ معلوم نہ ہو جانا نہ جائے مفلس کے لیے کوئی مال یعنی پتہ نہیں ہے کہ مفلس کے پاس کوئی مال ہے بظاہر اس کے کسی مال کا کسی کو پتہ نہیں بھائی بظاہر کو کوئی مال نہیں طالاب غور مسا ہو اور اس کے طلب کرتے ہیں اس کی قید کو کہ قاضی صاحب اس کو قید میں ڈالے وہ ہولی اور وہ کہتا ہے قاضی صاحب لامالی میرے پاس تو کوئی مال نہیں میرے پاس میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے ہا بسا کی فی کلین تو قاضی اس کو جیل میں ڈالے گا فی کل دینن ہر ایسے دین کے اندر لو دیکھو پہلی کیا صورت تھی میں نے کیا ذکر کیا تھا کون سے دین میں جو کس اس پر واجب ہے کس کے بدلے میں ایسے مال کے بدلے میں جو جس پر اس نے کیا, کیا تھا قبضہ کیا تھا. وہ دین جو اس پر واجب ہے کس کے بدلے میں ایسے مال کے بدلے میں جس پر اس نے کیا کیا تھا قبضہ کیا تھا. سورت سمجھ میں آگے گاڑی اس پر سمن آ رہے ہیں، کے بدلے میں جس پر اس نے کیا تھا قبضہ وہی بتلا رہے پہلی سورت فی کل قادی جیل میں ڈالے گا مال انس ہر ایسے دین کے بدلے میں لازما ہو جو اس پر کیا ہوا ہے لازم ہوا ہے بدلن بدلے کے طور پر کس چیز سے بدلے کے طور پر ایسے مال سے جو حاصل ہوا ہے اس کے قبضے میں جو اس کے ہاتھ میں آیا ہے بھائی جو اس کے ہاتھ میں آیا ہے ایسے مال کے بدلے میں دین لازم ہوا تھا تو اس دین کے اندر قاضی اسے جیل میں ڈالے گا بھائی سورت سمجھ میں آ گئی کا سمن جیسے مبیع کے سمن قرض اور قرض کا بدل دیکھو ایک آدمی نے دوسرے سے قرض لیا کہ ایک لاکھ روپے مجھے دے دے میں ایک ماہ بعد آپ کو قرضہ آپ کا لوٹا دوں گا تو آپ ایک لاکھ جب وصول کر لیے تو اب بعد میں اس کو واپس کتنے کرنا پڑیں گے ایک لاکھ واپس کرنا پڑیں گے تو یہ ایک لاکھ اس پر دین ہوا کیا ہوا اور یہ دین کس وجہ سے اس پر آیا مال اس کو حاصل ہو رہا ہے باقاعدہ ایسے مال کی وجہ سے جس پر اس نے کیا, کیا ہے قبضہ کیا ہے تو اس نے بھی تو ایک لاکھ پر باقاعدہ قبضہ کیا ہے تو اس ایک لاکھ کی وجہ سے اس پر وہ دین والے اب ایک لاکھ آگے دینے پڑیں تو جیسے بدل قرض ہے کے اندر وہ فی کل دینی زما ہو بیاق دن اور اسی طرح ہر ایسے دین کے اندر جس کا اس نے التزام کیا ہو یعنی اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہو کیا کیا ہو بیاق کس کی وجہ سے کی, عقد کی وجہ سے کل محریول کا جیسے کہ مہر ہے اور والکفالہ اور کفالت ہے ضمانت کو عربی میں کیا کہتے ہیں کفالت کہتے آمد ہیں فی م... فی ما سوا اور قید میں نہیں ڈالے گا اس کو فیم سوا ظالکا ان کے علاوہ اور دیون میں ان کے علاوہ اور جو قرضے ہیں ان میں جیل میں نہیں, نہیں, نہیں ڈالے گا بھائی کیونکہ دراصل یہ دونوں قرضے خوشحالی اور مالی حالت کی فراخی پر دلالت کرتے ہیں پہلے کے اندر کیا آیا تھا مانجد. مانجد. اس, کے اس کے پاس بھی مال آیا تھا باقاعدہ ویسی دین نہیں آ تو جب مال آ گیا تو اس نے کس پر دلالت کر دی خوشحالی پر یعنی یہ مالی حالت اس کی ٹھیک ہے کیونکہ اس کو وہ مال ملا ہے باقاعدہ اس کو اور نیس اس نے آکت کی وجہ سے بھی جب کیا کیا اپنے اوپر مال کو لازم کیا ہے تو یہ بھی کس چیز کی علامت ہے خوشحالی کی علامت ہے معلوم ہوا یہ تنگ دست نہیں جبکہ اس کے علاوہ اور باقی کچھ دیون آگے ذکر کرنے لگے آپ غور کرنا ان میں خوشحالی پر کوئی دلیل نہیں کوئی خوشحالی پر دلیل جبکہ ان پہلے دو دیون کے اندر خوشحالی پر دلیل تھی اور ان کے علاوہ اور قرضوں میں جیل میں نہیں ڈالے گا کائی وزل مقصوب جیسے کہ مغصوب چیز کا مغصوب چیز کا کسی نے کسی کی چیز غصب کر لی غصب کر لی تو کسی کی چیز غصب کی تو اب وہ چیز اس کے پاس حالات ہو گئی تو جب تک وہ چیز ہے وہی چیز واپس کرنا پڑے گی اور جب وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اب اسے کیا دینا پڑے گا مگر کا مانا ہے چھیننا اس کا باقاعدہ آگے باب آ جائے گا کسی نے کسی کی چیز چھین لی تو واپس کرنی ہے یا نہیں کرنی پائی واپس تو چیز کرنی ہے لیکن وہ چیز اس کے بعد ہلاک ہو گئی اب اس کا ایوز دینا پڑے گا تو وہ ایوز اس پر دین ہے یا دین نہیں پائی دین ہے تو دیکھو یہ اس پر دین آ گیا لیکن یہ دین جو اس پر آیا یہاں پر اس کی خوشحالی کی کوئی دلیل نہیں ہے بھائی کسی کی چیز چھین کر لے گیا یہ خوشحالی کی کوئی دلیل ہے نہیں یہ تو اور زیادہ بتلاتا ہے اس کے پاس کچھ چیز نہیں تھی جب بھی تو یہ اٹھا کر لے تو اس میں خوشحالی کی دلیل نہیں ہے اسی طرح عرشل جنایات ہے بھائی عرش کہتے ہیں زمان کو تاوان کو جناتوں کا جو عرش ہے عرش حمزہ پر فتحہ پڑھنا علی پر فتحہ پڑھنا را راساکن ہے عرش الجنایات بھائی آپ جانتے ہیں آپ نے پڑھا کہ کوئی شخص کسی پر کوئی جنایت کرتا ہے جنایت کس کو کہتے تھے پہلے تو مجھے یہ بتائیں ذات کے اندر جان کے اندر یا آزا کے اندر کسی کو جو نقصان پہنچایا جائے وہ کیا کہلاتا ہے جنایت اب کسی جو کوئی شخص جب جنایت کرتا ہے تو اس پر مال آتا ہے یا نہیں آتا بعد صورتوں میں تو قصاص آتا تھا بعد صورتوں میں کیا دینا پڑتا ہے مال کے اگر کسی کی گردن کاٹ دی کسی نے اس کو جان بوجھ کر آلہ قتل سے قتل کیا تو اس کو بھی کیا جائے گا کہ میں قتل کیا جائے گا اور اگر کسی نے کسی کو غلطی سے قتل کیا تو پھر اب اس کو قتل نہیں کریں گے البتہ اس پر دیت آئے گی بھائی یہ تامان زمان دینا پڑے گا اور دیت کتنی ہے سو اونٹ ہے بھائی اور اگر کسی نے کسی کی ہڈی وغیرہ توڑ دی تو اب بھی وہ ہڈی کے دیکھا جائے گا اس کے مطابق کیا ہوگا اس پر زمان آئے گا آگے تفصیلی باپ آ جائیں گی اس بارے میں کہ کس ہرڈی میں کتنا آئے گا تو لہذا یہ جو پورے نفس میں جو مال آتا ہے وہ دیت کہلاتا ہے ایک آدمی سے غلطی سے دوسرا آدمی قتل ہو گیا تو پورے نفس کے بدلے کیا ہے؟ اس پر کتنے اونٹ آ گئے ओ, ओ, یہ دیت کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے جو نق کے بدلے زمان آیا اور اگر نقص سے کم ہو ہاتھ توڑا ہے یا کچھ کیا ہے تو اس میں جو زمان آتا ہے وہ عرش کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ عرش, عرش, عرش کہلاتا کہلاتا کہلاتا ہے ہے ہے کیا تو عرش کا لفظ آگے آ رہا ہے میں نے تفصیل بتلا دی آپ کو تو جیسے مغصوب کا ایوز ہے اور جنا جناتوں کا عرش ہے بھائی وہ ارشیل جنایات اور جیسے جنایتوں کا عرش ہے, ان کا زمان ہے ان کا تاوان ہے تو بتائیے بھائی ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ توڑ دیا تو اس سورت میں اس پر وہ مالی زمان آیا ارش آ گیا جو اس کو دینا پڑے گا تو یہ اس پر دین ہوا کیا بن گیا اب آپ بتائیے یہ جو اس پر دین ہوا اس میں اس کے کوئی خوشحال ہونے کی دلیل ہے नहीं. نہیں بھائی اس میں تو کوئی خوشحال ہونے کی دلیل نہیں ہے صورت سمجھ میں آ گئے لہذا ان میں قاضی جیل میں نہیں ڈالے گا بیکینا تو بھی ان لہو مالن مگر یہ کہ قائم ہو جائے کوئی ایسی بہینا کہ اس کے پاس مال ہے بہنا قائم ہو جائے بہنا جانتے ہیں نہیں بھائی جی گواہی بھائی گواہی کیا ہو جائے گواہی. گواہی قائم ہو جائے دو گواہ آ کر گواہی دے دیتے ہیں تو گواہی کے ذریعے دیکھو ایک چیز ثابت ہو گئی تو بھائی آپ نے پڑھا کہ وہ دین جو کسی شخص پر لازم ہو کسی ایسے مال کے بدلے جس پر اس نے کیا کیا تھا قبضہ کیا تھا اس کے اندر قاضی اسے جیل میں ڈال سکتا ہے اسی طرح اگر کسی پر کوئی مال واجب ہوا ہے کسی کسی حقد کی وجہ سے تو اس میں بھی قاضی کیا کرے گا اس جیل میں لیکن ان کے علاوہ اور کسی وجہ سے اس پر جو دین آیا ہے ان میں قاضی جیل میں نہیں ڈالے گا جیسے کہ حوث تھا مقصوب کا اور جیسے کہ عرش ہے جنایتوں کا تو ان دونوں کے اندر قاضی اسے ان دونوں میں یا وہ ان دون... یوں کہیں ان دونوں قرضوں کی دینوں کے علاوہ باقی تمام قسموں کے اندر قاضی اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتا الا یہ کہ کوئی ایسی بینا قائم ہو جائے جس ثابت ہو کہ اس کے پاس مال ہے بھائی اس پر کیا واجب ہوا تھا مقصوب کا عبض یہ اس پر کیا واجب ہوا ہے جنایت کا ارد اب قاضی اسے جیل میں تو نہیں ڈال سکتا لیکن دوسرے شخص نے دو گواہ پیش کر دیے کہ قاضی صاحب اس کے پاس مال ہے اس کے پاس کیا ہے باقاعدہ گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیا تو اب اس ان میں بھی قاضی کیا کر سکتا ہے جیل میں ڈال سکتا ہے یہ معنی اللہ ان تقوم البینات بھی انہ لہو مالا مگر یہ کہ قائم ہو جائے کوئی ایسی بینا کوئی بینا قائم ہو جائے کہ اس کے پاس مال ہے وَيَحْبِسُهُ الْحَاکِمُ الشَّهَرَيْنِ اَوْ سَلَا سَتَ اَشْهُرٍ سَعَلَ عَنْ حَالِهِ فَإِلَّمْ يَنْكَشِفْ لَهُ مَالٌ خَلَّ سَبِيلَهِ اچھا بھائی آدمی تو مفلس تھا کیا تھا مفلس کی بات چل رہی ہے نا ساری تو اس مفلس کو ان دو دینوں کے بدلے جیل میں ڈالے گا باقی دیون کے بدلے جیل میں نہیں ڈالے گا اور یہ نہیں کہ جیل میں ڈال دیا تو اب ہمیشہ ہمیشہ جیل میں رہے گا پچھلے مسئلے میں تھا کہ اس کو ہمیشہ جیل میں رکھنا ہے کیونکہ اس کا اور مال موجود تھا تو اس کو رکھیں گے ہم جیل میں جب تک اس مال کو بیچ کر کیا نہ کر دے ادائیگی اور یہ تو مخلص ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو کتنا جیل میں رکھیں کہتے ہیں بھئی اس کو نہیں ہمیشہ جیل میں رکھنا بس قاضم جتنا مناسب سمجھے مہینہ سمجھے دو مہینے تین مہینے چھ مہینے جتنا مناسب سمجھے کیونکہ بندوں اے اے اے انسان مختلف قسم کے ہیں بعض کو تھوڑی سی سزا مل جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بعض کو زیادہ سزا دی جائے تو پھر جا کر وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو لہذا قاضی جتنا مناسب سنجے مہینہ دو مہینے تین مہینے چھ مہینے اتنا دیر تک اس کو جیل میں رکھے اور اس دوران قاضی تحقیق کروائے بھئی کہ بظاہر تو یہ آدمی مفلس تھا تم پتہ کرو اس کے پاس واقعی کچھ نہیں تھا کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس تحقیق کرواتا رہے اگر پتہ چلے کہ واقعی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو قاضی چھوڑ دے اس کو کیونکہ معلوم ہو واقعی اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب جیل میں ڈالیں گے تو کیا کریں گے بھائی ادائیگی کی کوئی صورت ہے نہیں تو لہذا جب بیچارے کے پاس مال ہی نہیں ہے تو اب واجب ہے کہ اس کو اتنی مہلت دے دی جائے کہ یہ پیسے کمائے اور کیا کرے قرضے کی ادائیگی کر دے اچھا تو لہذا یہ یاد رکھنا کہ جب کچھ نہ ہو تو پھر محلت دینا واجب ہو جاتا ہے مالی فراقی تک جب تک مالی فراقی حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کیا دے دی جائے گی محلت دی جاتی ہے اور یہ شخص بھی اس کا مستحق ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے تحقیق کروا لی واقعی اس کے پاس کوئی مال وغیرہ ظاہر نہیں ہوا سورج سب کو سمجھ میں آ گئی وہ بس الحاکم او اوسلا سطح اور قید کرے گا اس کو حاکم دو ماہ یا تین ماہ میں نے بتلایا بھائی دو یا تین ماہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے قاضی کی اپنی رائے کو دیکھا جتنا وہ مناسب سمجھے دو ماہ یا تین ماہ انحالی پوچھتا پوچھتا رہے عن حالی ہی اس کی حالت کے بارے میں یعنی تحقیق کروائے پوچھے گا اس کی حالت کے بارے میں یعنی اس کی تحقیق کروائے گا مالن پس اگر ظاہر نہ ہو اس کا کوئی مال خلا سبی لہو تو اس کو چھوڑ دے گا خلا کا معنی خالی کرنا سبیل کہتے ہیں راستے کو اس کے راستے کو خالی کر دے گا کیا معنی یعنی اسے چھوڑ دے گا اسے جانے دے گا اسے جانے دے گا فلا میاں کا جب لہ مالن خلا سبيل له, مَالٌ خَلَّ سَبِي لَهُ پس اگر اس کا مال ظاہر نہ ہو تو اسے چھوڑ دے گا کیونکہ اب یہ کیا ہے کیونکہ مالی فراخی تک تو محلت دینا واجب ہے اور یہ بھی اب اس محلت کا مستحق ہو چکا ہے اس کا تحقیق سے بھی کوئی مال ظاہر نہیں ہوا بھائی وقذ الک اذا قام البینۃ علی انه لا مال له اور اسی طرح اگر قائم ہو گئی ایسی بہینا قائم ہو گئی اس بات پر کہ اس کے پاس مال نہیں ہے بھئی بھئی قائم ہو گئی کہ اس کے پاس مال <تصفح> بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے قرض خواہ مطالبہ لے کر آیا قاضی صاحب یہ ٹال مٹول کر رہا ہے ہمارے پیسے نہیں دے رہا اس کو جیل میں ڈالا جائے قرض قبا قاضی صاحب میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے بھائی مال ہی نہیں ہے تو مال نہیں ہے اور گواہ بھی پیش کر دیتا قاضی صاحب یہ میرے گواہ ہیں یہ گواہی دیں گے کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے تو جب بھائی قائم ہو جائے اس بات پر کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے تو اس صورت میں بھی قاضی سے چھوڑ دے گا اور اسے مہلت دی جائے گی کیونکہ گواہوں نے بتلا دیا کہ اس کے پاس واقعی کوئی مال نہیں آدم مال پر گواہی قاضی اس کی وجہ سے جیل میں نہیں ڈالے گا اسے اس نے کس چیز پر گواہی پیش کی ہے گواہ کس پر پیش کیے ہیں آدم مال کے نہ ہونے پر یعنی اپنے افلاس پر کس پر گواہی پیش کی ہے اپنے افلاس پر گواہی پیش کی ہے تو لہذا اب بھی اس کو جیل میں نہیں ڈالیں گے چھوڑ دیں گے بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اگر معروف بال ہو یعنی سب کو پتا یہ تنگ دست ہے سب کو پتہ ہے یہ تنگ دست آدمی ہے تو پھر اس صورت میں اس کی گواہی اپنے افلاس پر قبول کر لیجئے گی کیونکہ ساروں کو ہی پتا ہے یہ تنگ دست ہے اور اس پر بات پر اس نے گواہی بھی پیش کر دی بینا بھی قائم کر دی تو اس کی گواہی کو کیا کر لیا جائے گا قبول کر لیا جائے گا اور اگر یہ شخص معروف بال نہ ہو یعنی تنگ دستی کا سب کو پتا لوگوں کو لوگ تو کہتے بظاہر تو یہ تنگ دست نہیں ہے بھائی لوگ دیکھتے ہیں تو اس صورت میں اس کی گواہی اس کی بہینہ اپنے اخلاص پر قبول نہیں کی جائے گی سورت سمجھ میں آ گئی کہ ایسا آدمی ہو کہ سب کو پتا ہے یہ تنگ دست ہے تو اس کی بہینہ تو اپنے اخلاص پر قبول کی جائے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہے معروف نہیں ہے تنگ دستی کے اندر بھائی لوگ تو اسے تنگ دست نہیں سمجھتے بھائی پھر اس کی گواہی اس کی بہینہ اپنے اخلاص پر قبول کی جائے گی دو گواہ لے آیا کہ <الْحَبْضِ> مسئلہ تو چل رہا تھا کہ نے مطالبہ کیا تھا کہ قاضی صاحب یہ ہمارے پیسے نہیں دے رہا اس کو جیل میں ڈالیں قاضی نے جیل میں بھی رکھا دو تین ماہ کیا کیا جیل, جیل, جیل میں رکھا تحقیق کروائی مال کا پتہ ہی نہیں چلا تو قادی نے اس کو چھوڑ دیا یا اس نے بہینہ قائم کر دی اپنے افلاس پر اور قاضی نے اسے چھوڑ دیا تو کتفا بیچارے کیا کریں کہتے ہیں بھائی کتفا اس کا پیچھا کریں ہر روز اس کے ساتھ ساتھ چلیں بھائی اس کے پیچھا کرتے رہیں مطالبہ کرتے رہیں لاؤ بھائی ہمارے پیسے دو لاؤ بھائی ہمارے پیسے دو تو اس اس کا ساتھ لازم ہو جائیں اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور اپنا حق وصول کریں جہاں کہیں یہ کوئی بے کرتا ہے تو اس کی ضرورت سے جو زائد مال ہوگا اس پر یہ قبضہ کیا کر لیں گے قبضہ کر لیں گے اور پھر ان کے درمیان ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کر دیا جائے گا سورج سمجھ میں آ تو یہ جو اس کے پیچھے پڑ گئے اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے رہتے ہیں لاؤ بھائی لاؤ تاکہ وہ ذرا تنگ ہو گئی اور جلدی سے جلد کوشش کرے ادائیگی کی تو یہ جو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو بھائی یہ آدمی تو مفلس ہوا پتہ لگ گیا اس نے بینا کے ذریعے ثابت کیا ہے یا قاضی نے کئی مہینے تحقیق کی ہے پتا لگ گیا تو مفلس ہے تو کیا قاضی اب قاہوں کو روک سکتا ہے کہ نہیں بھائی کوئی اس کا پیچھا وغیرہ نہ کرے اسے تنگ نہ کرے اس کے پاس واقعی مال نہیں ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں قاضی رکاوٹ نہیں بن سکتا وہ حائل نہیں ہوگا کے درمیان اور اس مقروض کے درمیان بلکہ ان کو اس کا پیچھا کرنے اور اس سے مطالبہ کرنے کا حق ہوگا یہ مانا والا یا خود بے نو بینائی اور حائل نہیں ہوگا قاضی اس کے درمیان اور اس کے کے درمیان جی مین جیل سے نکلنے کے بعد بل پیچھا کریں گے بھائی لیکن تصرفات سے نہیں روک سکتے یہ بےؤشیرا کرنا چاہتا ہے وہ کہیں نہیں بھائی بے نہیں کر سکتے تو نہیں پابندی تو نہیں ہے بھائی اس پر ہاں پیچھا کریں ولا نہ اور اس کو روک نہیں سکتے وہ سفر تصرف سے جو عقد بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے وہ سفر سے بھی اسے نہیں روک سکتے بھائی یہ جانا چاہتا ہے بھائی لاہور میں ہے یہاں سے وہ کراچی جانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی سفر پر تم نہیں جاؤ گے نہیں بھائی اسے نہیں روک سکتے تو اس کے ساتھ لازم رہیں گے بھائی ولا اور لے لیں گے اس کی کمائی کا زائد بھائی زائد کمائی کو کیا کر لیں گے لے لیں گے جی کچھ جی جی جی جی جی تو اس کے لیے بھی کھانے پینے کے لیے ضروری ہے اس کے بچوں بیوی بی بچوں کے لیے بھی زائد جو ہوگی وہ لے لیں گے فیوقت مبین سے تقسیم کر دیا جائے گا قطفوں کے درمیان ان کے حصوں کے بخدر کہتے ہیں ہر ہاں وقت ان کا پیچھا کر سکتے ہیں جدھر جدھر وہ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں بھائی لاؤ بھائی پیسے دو ہمارے حوالے کرو لو بھائی لو سمجھ ہاں جب گھر کے اندر جانے لگے تو گھر کے اندر نہیں جا سکتے ہاں گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائے نکلے گا تو ہم پھر تیرے ساتھ ہوں گے بھائی آج کل تو عجیب زمانہ آ ہمارا نا عجیب زمانہ اللہ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا دل دیکھ کر خون کے آنسر ہوتا ہے بھائی ہر شخص دوسرے کے پیسے دبا رہا ہے مالدار ہے خوب مالدار ہے لیکن پیسے دباتا ہے ہر شخص بھائی پہلے ہوتا تھا کوئی ایک آدھا دھوکا دینے والا ملتا تھا اب تو ہر شخص دھوکا دینے والا کوئی اکا دن ایک مل جاتے ہیں جن کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں ایسا شخص ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا بھائی عجیب مسلمانوں پر بھائی عجیب اخلاقی زوال آ گیا کہ بیان نہیں ہو سکتا بھائی اس کے مقابلے میں عیسائی یہودی اسی لیے دنیا پر چھائے ہوئے ہیں ان کی سازشیں اپنی جگہ ان کا مکر و اپنی جگہ ان کا کفر اپنی جگہ لیکن معاملات کے اعتبار سے ان کو دیکھ لیں آپ بھائی بڑے صاف معاملات کرتے ہیں بھائی بڑے صاف معاملات ہاں شریر تو ہر جگہ ہوتے ہیں ان میں بھی شریر ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے لیکن بہرحال مسلمانوں کی بہ نسبت ان میں شریر یعنی دھوکہ دینے والے بہت کم ہیں بہت ہی کم ہیں بھائی اللہ اسی وجہ سے تو دنیا میں ان کی تجارت میں وہ چھائے ہوئے ہیں بھائی کیونکہ معاملات جیسا کہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں چیز کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے اندر بھی وہی چیز ہوگی اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا بھائی سمجھ میں یہاں اوپر کچھ لکھا ہوگا اندر کھولیں گے تو کوئی اور چیز نکل آئے گی دکاندار سے چیز خرید لیں دکاندار بڑی میٹھی باتیں آپ سے کرے گا بڑے فائدے گنوائے گا آپ چیز خرید لیں پیسے دینے کے بعد آپ جیسے ہی آپ نے پیسے دے بس بھائی اس کا انداز ہی بدل جائے گا پیسے اس نے جیب میں ڈال لیے بھائی بند کر دیے اب کوئی اس سے نہیں لے سکتا اب اسے کوئی فکر نہیں ہے آپ دکان سے نکلے پھر خیال آیا واپس چلے گئے بھائی یہ دیکھو اس چیز کے اندر تو یہ عیب ہے بھائی نہیں بھائی کوئی عیب میں نہیں جانتا چلو استعمال شدہ چیز میں تو ٹھیک ہے اس میں تو یہی یہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ دیکھ لیں ایپ کوئی ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں بعد میں کسی ایپ کے ذمہ دار نئی چیز خریدو بالکل نہیں وہی دکان سے نکلتے ہی ایپ کا پتہ لگا ابھی آپ دکان سے دس فٹ بھی دور نہیں گئے پھر اندر چلے گئے دکاندار کی آنکھیں بدلی ہوتی ہیں بھائی آواز ہی بدلی ہوتی ہے اللہ اللہ دعا کرو بھائی اخلاقی زوال ہی ہے بے انتہا اخلاقی زوال ہے مسلمان بھائی اسی وجہ سے دنیا کے اندر پستی سے پستی کی طرف جا رہے ہیں کفر ان پر چھاتا جا رہا ہے بھائی اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے بھائی اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے سمجھ میں مقصد میرا یہ تنقید نہیں ہے مسلمانوں پر بس میں بتایا میں نے بتایا دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی کیوں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ بھائی کس طرف جا رہے ہیں بھائی؟ یہ مسلمان ہی تو تھے جن کو دیکھ کر بھی کافر مسلمان ہو جاتے تھے بھائی دیکھ کر بھی اور آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ مسلمان مسلمان پہ اعتبار نہیں کرتا یہودی اور عیسائی پہ اعتبار کرتا ہے کیونکہ ان کے معاملات ٹھیک ہیں تجارتی بات کرو تجارت کے اندر بھئی وہ دھوکہ نہیں دیں گے عموماً جیسا کہیں گے ویسا ہی کریں گے جو وقت بتایا ہے اسی وقت پر پیسوں کی ادائیگی کریں گے اللہ دعا کرو بھئی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی معراج پھر نصیب فرما دیں وقالا ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ اutil اذا فلسہو الحاکم حالہ بینه و بین غرمرائی اور صاحبین رحم اللہ فرماتے ہیں امام صاحب نے تو فرمایا تھا کہ قرضخا مقروض کا پیچھا کریں گے اور قاضی بیچ میں حائل نہیں بنے گا صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں قاضی کیا بن جائے گا حائل بن جائے گا روکے گا کسی کو اس کا پیچھا کرنے یا اسے تنگ کرنے کی اجازت نہیں دے گا وکلبس محمد الرحم صاحب فرماتے مفلس قرار دیا جب اسے مفلس قرار دے دیا حاکم نے حال اب نہ ہو اب نہ وہ را تو حائل ہو جائے گا اس کے درمیان اور اس کے کرتا کے درمیان اب ان کو اس کا پیچھا نہیں کرنے دے گا بھائی اللہ مگر یہ کہ وہ بینا قائم کر دیں قد مال ان تحقیق سے مال ملا ہے مال حاصل ہوا ہے بھائی قاضی نے جب ایک تو مفلس قرار دے دیا اب اجازت نہیں دے گا کسی کو اس کا پیچھا کرنے کی لیکن اگر وہ آ کر کیا ثابت کر دیتے ہیں قاضی صاحب اس کو مال ملا ہے بہینا قائم کر دی اس بات پر تو اب قاضی رکاوٹ نہیں بنے گا آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا پیچھا کر سے ملا بہینا سے ثابت ہو گیا. فاسق پر بھائی ہجر لگایا جائے گا یا نہیں بھائی یاد رکھیے فاسق جانتے ہیں آپ بھائی جو کیا کرتا ہے گنا گنا کر, کرنے والا گناگار بھائی تو یہ فاسق ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی فاسق ہے بھائی دینی چیزوں دینی معاملات کی پرواہ نہیں کرتا بھائی گناہ کے کام کرتا رہتا ہے بھائی تو یہ فاسق ہے تو کیا فاسق پر پابندی لگائی جائے گی کہتے ہیں نہیں بھائی اگر وہ اپنے مال کا مصلح ہے تو اس پر پابندی نہیں لگائی جائے گی بھائی گناہ تو کرتا ہے گناہ تو کرتا ہے فاسق ہے لیکن مال میں وہ اپنے مصلح ہے مال اڑاتا نہیں ہے فضول خرچی اس طرح مال ضائع نہیں کرتا کہ دریا میں ڈال رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو مال تو وہ کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ کماؤں بھائی تاکہ آ آ آ اور کیا کروں آ آ سمجھ میں مالی اعتبار سے اور ترقی ہو گئی اور زیادہ سے زیادہ میرے پاس مال آ جائے تو مال کے اعتبار سے تو وہ مسلح ہے لیکن دین کے اعتبار سے وہ مسلح نہیں ہے گناہ کرتا ہے تو یہ بھی تو عقل کی کمی کی نشانی ہے گناہ کرنا بھی کس کی نشانی ہے یہ عقل کی کمی ہے بھائی عقل اگر کامل ہوتی تو وہ گناہ نہ کرتا بھائی تو یہ بھی تو عقل کی جب کمی ہوئی تو کیا اس پر پابندی لگائیں گے یا نہیں کہتے ہیں, نہیں بھائی اس پر پابندی نہیں کیونکہ صرف دین کے معاملے میں تو یہ فصل کر رہا ہے لیکن مال کا تو بڑا خیال رکھتا ہے لہذا اب اس پر پابندی نہیں لگانی تو کہتے ہیں نا مسلح لِمَالِهِ اور پابندی نہیں لگائی جائے گی فاسق پر جبکہ وہ مسلح ہو بھائی اصلاح کرنے والا ہو کس کی اپنے مال کی مال, کی مال کے لیے مسلح ہو وفق الصلی فق اصلی اور فسق تاری برابر ہیں بھائی فاسق ہے ایک ففق اصلی ہے ایک فسق تاری فق اصلی یہ ہے کہ اصلا ہی فاسق ہے یعنی بالغ ہونے سے ہی فاسق ہے یہ بھائی جب بالغ ہوا تھا اس وقت سے ہی کیسا ہے فاسق آدمی ہے اور ایک یہ کہ پہلے فاسق نہیں تھا لیکن اب کچھ غلط دوست مل گئے تو اب فاسق بن گیا اب گناہوں والے کام اس نے شروع کر دیے اب گناہوں والے کام شروع کر دیے تو بالغ ہونے سے ہی وہ فاسق تھا یہ تو فصقے اصلی ہے بھائی کیا ہے فققے اور ایک بعد میں آیا بعد میں پاری ہوا اس پر بھائی کہ اس کے ابھی کچھ دوست بن گئے برے دوست بھائی جنہوں نے اس کو غلط راستوں پر لگا دیا تو یہ है تاری ہے اب اس پر है ہے بعد میں اس پر آیا ہے کہتے ہیں دونوں برابر ہیں چاہے فسق اصلی ہو چاہے فسقے تاری ہو دونوں صورتوں میں فاسخار ہزار نہیں لگایا جائے گا بھائی اسی لیے کہتے ہیں بھائی اچھے اچھوں کو دوست بناؤ بھائی اچھے دوست بنانے چاہیے برے دوستوں سے اپنے آپ کو دور رکھو بھئی. کبھی یہ سوچ کر بھی برے سے دوستی نہ کریں کہ میں تو جانتا ہوں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے میں بچا رہوں گا اس چیز سے نہیں بھائی آپ جتنا بھی بچیں جتنا بھی بچیں اس کی کوشش ہوگی کہ میں کسی طرح اس کو بھی میں اس کام پر لگا دوں بھائی جسے بھی میں اس کام پر لگا دوں بھائی اللہ اور اقرار بھی کرتے ہیں جو غلط راستوں پر دوسروں کو لگا دیتے ہیں بعد میں بڑے فخر سے اظہار بھی بعض اوقات کرتے ہیں مولانا میں نے خود سنا ہے بہت سوچے ہے سوچے کہ میں نے فلاں کو بھی اس کام پہ لگایا میں یہ کام کرتا تھا فلاں کو بھی میں نے موسم میں شراب پیتا تھا فلاں کو بھی میں نے اس پہ لگا دیا فلاں کو بھی فلاں کو بھی فلاں کو بھی میں جوا کھیلتا تھا فلاں کو بھی میں نے اس کام پہ لگا دیا فلاں کو بھی فلاں کو بھی ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے چاہتے ہیں جو گنا میں مبتلا کے دوسرے کو بھی میں اسی کام میں مبتلا کر دوں میں تو یہ کام کرتا ہوں اس کو بھی مبتلا کر دوں بھائی اور انسان انسان ہے کبھی نہ کبھی تو پھسل ہی جاتا ہے بھائی اور ایک دفعہ جس گنا کے راستے پر چل پڑے پھر وہاں سے واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے جب تک بچے ہوئے ہیں بچے ہوئے جب ایک دفعہ اس راستے پر چل پڑے تو پھر واپسی برے دوستوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ بھائی ان سے دور رہو اور کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں آپ اس کو اس کے ساتھ جو بھی دیکھے گا وہ کم از آپ کے بارے میں یہی تصور کرے گا وہ اس قسم کا ہے یہ اس کا ساتھی ہے یہ بھی اسی طرح کا ہوگا ہر شخص یہی تصور کرے گا ومن افلس متاع ہی فصاحب المتاع سورت مسئلہ یہ ہے بھائی ایک آدمی ہے اس نے وہ ایک مفلس آدمی ہے بھائی اس نے کئی آدمیوں کے قرضے دینے ہیں بھائی کئی آدمیوں کے قرضے اسی دوران اس نے ایک اور آدمی سے بھی ایک مال خرید لیا بھائی اس نے یہ مال اس کے حوالے کر دیا بہ ہوئی تھی اس نے مال اس کے حوالے کر دیا مثلا سو بکریاں خریدی کسی سے اس نے یہ بکریاں اس کے حوالے کر دی اس نے اس پر قبضہ کر دیا اچھا جب قبضہ اس پر کر لیا اب اس بیچارے کو تو پتا نہیں تھا اسے پتا لگاؤ ہو یہ آدمی تو مفلس ہے اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے اس نے تو پہلے ہی کئی آدمیوں کے کیا کرنے ہیں پیسے دینے ہیں تو آپ کیا جب قضی کے پاس جائیں یہ شخص قاضی کے پاس جا کر اپنی یہ بکریاں اس سے واپس لے سکتا ہے کیا یعنی کہ یعنی کہ کیا یہ شخص جو بیچنے جس نے بکریاں بیچی تھیں یہی بکریوں کا زیادہ حقدار ہے یا باقی کرفاہ کے برابر بن گیا یہ تو کہتے ہیں بھائی یہ بھی باقی کرفاہوں کے برابر ہو گیا اب بکریوں پر اس کا باقیوں سے بڑھ کر حق نہیں یعنی دیکھو سارے چلے گئے قاضی کے پاس بھائی قاضی صاحب یہ ہمارے قرضے ندیرا ٹال مٹول کر رہا ہے تو قاضی کہے گا بھائی درہم دنانیر اس کے پاس نہیں نکلے اب ضرورت پڑی وہ بکریاں بیچنے کی تو وہ کہتا ہے قاضی سر یہ بکریاں تو میری ہیں میں نے اس کو بیچی ہیں یہ مجھے دلائی جائیں سر میں زیادہ حقدار ہوں ان کا قاضی کہے گا نہیں بھائی نہیں آپ نے خدوری نہیں پڑھی بھائی صاحب خدوری نے وہاں مسئلہ بیان کیا فقہ نے باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ان سے نکالے جانے والے قواعد کی روشنی میں یہ مسئلہ وہاں درج ہے کہ جب وہ شخص جو مقروض ہے کسی کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے بیٹھ کے بعد تو اب وہ اس کا مالک بن گیا اور جو مال کا سابقہ مالک تھا وہ جو اب مقرض خواہ بن چکا ہے اس کا حق باقیوں سے بڑھ کر نہیں ہے بلکہ باقیوں کے لہذا اب یہ نہیں کہ یہ بکریاں بیچ کر اس کے پیسے کس کو دے دیے جائیں اس مالک سابقہ مالک کو دے دیے جائیں بلکہ بکریوں کو بیچا جائے گا اور تمام کب خاحوں میں اس شخص میں تمام کب خاحوں میں ان کے حصوں کے بقدر پیسوں کو تقسیم کیا جائے سورج سمجھ میں آ گئی متا ال رج المبیائی اور جو شخص مفلس ہو گیا اور اس کے پاس متاء ال رجنی کسی شخص کا متعین سامان ہے اس کے پاس کیا ہے <تصفح> وہ بکریاں متعین اس کے پاس موجود ہیں یعنی ابھی بھی وہ متعین سامان اس کے اس شخص کا اس کے پاس موجود ہے ابتا ہو مین ہو جو جسے اس نے خریدا ہے ابتاح کا معنی میں نے پہلے بھی بتلایا تھا ابتاح کا کیا معنی کریں گے خریدا ابتاح مینہ جسے اس نے اس سے خریدا تھا متعین سامان ہے کسی شخص کا جسے اس نے اس سے خریدا تھا صاحب المتا تو صاحب سامان جو ہے یہ سامان والا یہ برابر ہے اور قرض خواہوں کے فی اس سامان کے اندر باقیوں کے برابر ہے اس کا حق ان سے بڑھ کر نہیں ہے بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم حقیقت الکلام